ہم تو مقلد ہیں یجب علم تقلید امام نبی حنیفہ تھا ہم پر امام ابو حنیفہ کی تکلید واجب ہے قرآن بھی آ گیا حدیث بھی آ گئی کتی بھی آ گئی آپ کے کہنے کے مطابق اور پھر ہمپیوں نے کہہ دیا تو ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اس لیے یہ بات ہم نہیں مانیں گے اقرار کرنے والا بھی حنفی مولوی حدیث نہیں اقرار کرنے والا بھی حنفی مولوی کہتے ہیں حدیث بھی آ گئی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 کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے اس کی یہ سزا مقرر کی ہے یہ فکا حنفیہ کی موت پر کتاب عالم آلمگیری فتح ہندیا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم نے اس میں وہ اخرال بیان کیے ہیں کہ جس پر اتفاق ہے اس پر حد نہیں لگائی جائے قرآن کہتا ہے اس پر حد لگاؤ اور موت پر کتاب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 متواتر حدیث کا یہ جناب متواتر حدیث کی کتاب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات ہو رہی ہے و دلالت و کا جو ہمیں سمجھا رہا ہے جی آپ اپنے مناظر کو اس بات پر پابند کریں کہ پہلے کتلت کت ثبوت کی تعریف کریں کسی اتفاقی کتاب سے کہ کت دلالت کون سی ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجماع اس بات پر ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے قطعی دلالت قطعی ثبوت ہے اس کا حوالہ ان کو پیش کرنا چاہیے قطعی یو دلالت کی تعریف پہلے کریں قطعی کت یہ دلالت بہت خوشی ہوئی اگر جزیات پر بہت خوشی آپ کی مداخلت سے لیکن آپ کو اگر آپ انہیں کو سمجھا دیتے کہ یہ جو متفق علیہ حدیث ہوتی ہے نا تو اناب کے نزدیک قطی و دلالت، قطی و ثبوت نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے جی بالکل یہی بات ہے کہ متفق علیہ روایت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہیں مسئلہ لکھا ہوا کہ وہ قطی و دلالت کت ثبوت ہے وہ م... اگلی م... بڑی بات متفق علیہ روایات احاد ہیں حضرت نے حوالہ پیش کیا ہے کہ خبر واحد ضنی ہوتی ہے آپ کو یہ پیش کرنا چاہیے کہ خبریں واحد کت یو دلالت کت ثبوت ہوتی ہے یہ الفاظ ان کو بتلانے چاہیے پھر بات آگے چلے گا کہ آپ کا جو دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ نس وہ ہیں وہ نفوس پیش کر رہے ہیں کت ید دلالت اور کت ثبوت نہیں پیش کر رہے آپ کو بند رکھیں آپ بھی یہ تو غور فرمائیں کہ ازانیت و ازانی تو متفق نہیں آئے تو آگے نا آپ اس پر غلط کی ہیں اب تو آگے وہ بھی کرا دیں صدر آپ ہی کے صدر صاحب جناب صدر صاحب بات سنیں بھی علیم جی. سا دو منٹ آپ بات چلو میں کرتا ہوں ہمارے وقت بھی بہت اچھی بات ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے ابھی <تصح> آ جاتا ہے نا آپ کت دلالت کتی ثبوت کا حوالہ پیش کر دیں خبریں دلالت کتی ثبوت ہوتی ہے میں تین گھنٹے تک آپ پابان ہیں یہ باتیں سننے کی تین گھنٹے تک تو یہ حضرات بات کریں گے اس کے بعد آپ نے جھوٹ سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے تو یہ جھوٹ جو, جو روایت پڑی جھوٹ جو ج... ہے کیا جوانی جو جو جو اور او جو آپ کے آپ کی دلالت کریں گے ان شاء اللہ حوالہ کب حوالہ آئے گا ابھی آئے بیس چالیس آدمی ہے یہ حوالہ نہیں دیں گے کہ بخاری کی یا کسی کتاب کی خبر وائر دلالت کا بھی ثبوت ہے یہ حوالہ نہیں دیں گے کیا کیا کہ لکھیے نا حوالہ پیش کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہمارا یہ ہے ان شاء اللہ حضرت نہیں ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں ساری پر فیصلہ آپ نے کی ہے آپ نے بات کی ہے کہ متفق ہاں وہ متفق لائے روایت جو ہے کس کی متفع کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں آئے جس پر صحیح بخاری مسلم میں آئے وہ تو یہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ کتی دلالت کتی سب ہر روایت کے لیے روایت نہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں جی یہ تو ملانا لکھے لکھ لیں اس کو لکھ لیں یہ تو انشاءاللہ شاء آپس میں صدروں کا مناظرہ ہوگا دلالت لیکن یہ اس مناظرے کے بعد ہوگا اصل مناظرہ تین گھنٹے ہمارا چلے گا کیونکہ یہ ٹائم آؤٹ سارا اس لیے اب نمانی صاحب اپنی وہ شروع کر میں شروع کر رہا ہوں آپ کے صدر نے چونکہ خود کا ایسی پہ فیصلہ اس پر فیصلہ مناظرہ ہوگا جناب اس پر تو کیا کرتے ہیں ہر کی کی روایت کتنی ثبوت اور کتنی دلالت ہے یہ لکھ کے دیکھے ہمارے یہ سابت کرتے صدر صاحب تو ٹھیک ہے آپ کو شکست مانی پڑے گی پہلی تو آپ کی شکست آج بھی آ رہی ہے اور بھی اور ان کی آباد کیاتے ان کو میں نہیں کہ دا دا بولا بولا بولے؟ ان کو بات یہاں ریکار بھی ریکارڈ ہو رہی ہے صاحب جی یہ صدر صاحب کا اس میں گرام وہ ہم نے سنایا تو تھا کوئی بات نہیں لکھ کے بھی دیا کاغذ ابھی نایا دارو ہوا ہے اور یہ دعوی بہت میں نے تبدیل کرنا پڑا تھا میں نے ہار جائیں گے میں نے کالی چند صاحب کے گاؤں میں سے شادی کی ہے اس لیے میں ان کو پہچانتا ہوں یہ پہچاننے لگ جائیں گے جی جی اگر میری دعوت قبول کرتے ہیں کم مانا بلا تک مال کابل مال پھر شادی کرا دیں گے نا اچھا اسے بات جو ہے ہم نے لکھ کر دے جی اور نے کہا کہ ہم بخاری مسلم کی جو متفق یہ درست کر دیں کیا, کیا لکھا ہوا ہے بخاری مسلم کی ہر روایت جی کیا ہم نے یہ کہا ہر کہا یہ دیکھیے میں نے یہی کہہ رہا تھا یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی کہیں اور ہمارے سامنے آپ یہ دجل کر رہے ہیں خود اللہ سے ہم نے کہا تھا متفق یہی کہا تھا مطفقال شیخان کہا تھا جی حضرت نے بھی یہ تحریر میں یہ لکھ کر کر دیا ابھی نوانی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ آپ یہ ثابت کر دیں حضرت الحمد للہ اپنے دعوے پر اچھا قائم ہے دلالت کا ثبوت نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آپ ہر نہیں ہے نا ہر بات کر رہے نا ہر نہیں ہے کس پر ہوئی تھی آئے گی کس پر وہ بھی بات آئے گی ریکارڈ ابھی کھول کر دیکھنے کیا شیخان سمجھتے بالکل سمجھتا ہوں جو بخاری مسلم دونوں میں ہو وہ روایت علیہ ہے جیسے وہ نام لکھے جدید لکھا بخاری مسلم آپ کو اپنے لکھے کا پتہ یہ دیکھیے بخاری مسلم کی ہر روایت ثبوت ہے اس پر کیا ہے جو دعوی جو ہم نے کیا یہ وہی دعوی ہے نا جو دونوں میں ہے اگر آپ اپنے مناظر کو چھڑانا چاہتے ہیں تو بات لمبی کرتے رہے بات چھوٹے گی نہیں ہم تو آپ بھی پھنس گئے ہیں نا ہم نے ریفری صاحب سے ٹائم آؤٹ لیا ہوا ہے وہی کہتا ہوں میں نے مست پکا لے لکھے نا متفق پکا شیخ خان ہوا یہ تو اس طرح کہ جس طرح کہیں کہ ہمارا نام قرآن میں ایسے نہیں کر رہے ہیں یہ میں اوپر لکھتی ہوں متفق یعنی میں کر دیا ٹھیک ہے جی اب صدر صاحب دیکھے جی ذرا بات سن لیں اب مناظر بات کرتے ہیں آپ بنے ہوئے ہیں صدر صاحب کو میں نے کہا تھا کہ بات ہو رہی ہےسائت اور کتی ثبوت آپ کو کی کوئی تعریف کریں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے نمبر دو انہوں نے بات لمبی کر دی کہ بخاری مسلم کی جو روایتی ہیں دونوں متفق جو ہیں وہ کتی الدالت اور ثبوت ہیں اس کے لیے اب چاہیے کہ یہ اس بات کو یہ ثابت کریں کہ یہ کت دلالت اور کت ثبوت ہے مولانا رومانی نے یہ حوالہ دیا تھا کہ خبر واحد جو ہے وہ زنی دلالت ہے ان کو چاہیے کہ یہ حوالہ دیں اور جمہور کا مذہب یہ بیان کریں محدثین کا کہ خبر واحد جو ہے قطی دلالت قطعید ثبوت ہوتی ہے اب صدر صاحب چونکہ قرآن کی بات کر رہے تھے ازانی تو دیکھیں. وہ دیکھیں بعد کی بات ہے پہلی بات احادیث کی جو انہوں نے پیش کی ہیں ان پر کریں پھر قرآن کی یاد پر آ جائیں نمبر وار چلیں اگر جو زیاد شروع ہو جائیں گی تو فیصلہ نہیں ہوگا اصول پر چلے جو لکھا ہے تو اس کی تعریف کرائیں حوالہ کے ساتھ اور پھر یہ سابت کرے بات آ رہی مل مل ہے مسائل منسوخہ جہاں پر نسکت سبوت اور کت یدالت ہو اس پر اب مولانا نے یہ کہا ہے کہ بخاری کے کی روایت جو پیش کی تو وہ ثبوت ہے و دلالت ہے اجما ہے اس پر اب اسی کا بے شک مولانا سے حوالہ مانگو اور میں مانتا ہوں اجماع ہو لکھائیں کسی اصول حدیث کی کتاب میں کہ بخاری کی ہر روایت اجماع ہے اس پر کہ وہ کت ثبوت اور کتوں دلالت ہے بس یہ <سلام> بس حوالہ دکھا دیں ٹھیک ہے یا یہ جو روایت پیش یہ کر رہے تھے کسی روایت کے اوپر اصول حدیث کا حوالہ کوئی منتقل کر کے دیں اور بتائیں کہ صاف لکھا ہوا یہ یہ جو ہیں ہیں قطعی قطعی ثبوت اور دلالت اس مسئلے پر حوالہ پیش کریں حوالہ کے بغیر سر صرف طالب اور مان کہتے جائیں تو بات ان کی بن سکتی نہیں ہے پھر میرے صدر نے جو بات کی ہے اس میں بھی ان کا صدر اب جکڑا ہوا ہے اور ہم نے لکھ کے دے دیا وہ چاہیے کہ وہ کی ہر روایت کو کتنی سبوت اور کتلت ثابت کرے اب بات آ رہی ہے, انہوں نے پھر آگے لکھا ہے کہ میں تو اب حدیث کی تاریخ میں کیا ہے متواتر ہوتا متواتر سے بڑی کیا ہے وہ متواتر سے بڑی جو شے ہے وہ آیت کے بارے میں بتائیں وہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں اور یہ جو, جو آپ نے پہلے میں ہوں یہاں یہ نہیں ہے کہ ان مسائل پر ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے مسلم شریف کا صفحہ بائیس اس پر علامہ نبی لکھتے ہیں اسی خبر واہد کے بارے میں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ وجوبل یہ الزن پیش کرنا ہے کتی چیز اور یہ, ہے اور یہ جو ظنی کا نظریہ ہے اس کے بارے میں لکھتے جما واصحاب المسلم یہ تمام جمہور محسم مسلمین صحابہ تابعین محدثین فکہ صحاب اصول تمام کا نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد یہ زمنی ہوتی ہے یہ کتی نہیں ہوتی مولانا پیش کریں کتیو ثبوت کتیو ثبوت کتیو ثبوت ثابت کریں اور کتو دلالت ثابت کریں یا یہ قانون کہیں دکھا دیں کہ بخاری اور مسلم مست سدا علیہ شہ خان جس کے بارے میں ہو کہ یہ ان کی روایت ہر روایت کتی اور کتی ثبوت بھی ہوتی ہے کتیو دلالت ہوتی ہے یہ کہیں اصول حدیث سے یا حوالہ دکھا دیں تبھی ہم کے لیے تیار اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے فتح علمگیری وغیرہ کا یہ مسائل غیر مفتاب ان مسائل کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ باتیں بھی بات کی ہے پہلے ثابت کرو نسکتی و ثبوت ہو نسکتی و دلالت ہو جب تک یہ آپ ثابت نہ کریں گے اس وقت تک کا دعویٰ ثابت ہو سکتا نہیں ہے اب یہاں پر یہ نہیں کہ ان مسائل دلائل نہیں لیکن مسئلہ پھر چل جائے گا کہ آپ کہیں گے جی یہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں دلائل ان مسائل پہ ہزاروں موجود ہیں لیکن اصل جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے آپ ہے مدد یہ سابت کرنا ہے کہ جہاں نسکتی موجود ہو کتی سبوت اور دلالت وہاں بھی ہنفی لوگ تقلید کرتے ہیں اور وہ ان شاء اللہ نظریہ دلالت بھی, بھی ہو وہاں پہ تکلید کو, کا کو قبول مولانا آپ کو یہ بڑا مہنگا سودا پڑے گا یہ جو آپ کے رہتے ثبوت اور کتوں دلالت خرید صاحب یہ سب ہے پانچ سو سولہ تالیفاتے رشیدیا کا یہاں بھی موجود ہے کہ جو مسئلہ خلاف نصوص کہ وہ باطل اور ترک اس کا واجب ہے نحمد رسول کریم اللہ کا شکر ہے پلا پلا ہے مولوی الحدیث ہونے کے لیے تیار اور کہاں ایک حوالہ پیش کریں میںنجر اور تلوار شریف اٹھا کر لایا خنجر اور تلوار نہیں اٹھایا میں نے تقریر ترین اٹھائی ہے جناب آپ نے کہا تھا ایک حوالہ پیش کرے میں ماننے کو تیار یہ میں ایک حوالہ منجہ جہت اہادی سے من مسوس قرآن کی آیات مسئلہ بے خیار میں میںنفیوں کے خلاف نبی <سؤال> نبی کی <سبت> احادیث <سؤال> اس مسئلے میں کے خلاف رہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہن مقلدون مکلدون یجب علینا تقلید و امام آپ کے مناظر نے آپ کے یہ ٹائم آؤٹ کریں آپ کے مناظر نے یہ مانگا تھا اعلیٰ نا ذرا بات ہو رہی تھی قطعی ید دلالت کا حوالہ پیش کیا جائے گا متفق علیہ پر اب تقریر ہے تقریر ترمزی اٹھ رہی ہے صدر صاحب آپ اگر پابندی نہیں کر سکتے صدارت فضل نہ بولے صدارت کر سکتے جی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ حوالہ ہم نے مانگا تھا قطعی ید دلالت قطعی تھی اس کا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 اگر آپ کو احادیث اور نصوص کے لفظ سے ہو گئی ہے جیسے احادیث اور یہ تدریر ترمزی کا جو ثبوت ہے آپ کو سنا رہے ہیں دلالت کا جو سبوت ہے سنا جی صدر صاحب مزلہ یہ لکھا کہ ہماری شکست ہم نے اور ابھی جو آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ نے کون سی کت دلالت اور کت ثبوت جو بات پیش کی ہے اور ان چیزوں نے عالم ہو گیا باقی ڈھائی گھنٹے پتا نہیں کیسے گزرے از جانے تو آپ کہتے ایک آیت نہیں پیش کی ایک مدا دیکھیں دیکھیں دیکھیں میں نے کبھی پیش کیا میں ابھی تک فق ادرا جو اول ٹرن میں انہوں نے بات پیش کی تھی اس کو اگر طالب الرحمن قطی دلالت کتال ثبوت پیش ثابت کر دے بعد میں دوسرے نمبر پر دوسری حدیث پر بات ہوگی پھر تو قرآن پر بات نے کونسی پیش کیا من ادرک رکھا تھا فقت ادرک صلاح تھا یہ پیش کی ہے اس کو طالب الرحمن اگر کت دلالت کت ثبوت پیش کر دے اس روایت کے اوپر حوالہ محدثین جماہیر کا پیش کر دے کہ یہ روایت دلالت بھی ہے کت ثبوت بھی, بھی ہے پھر بات تب آ کے چلے گی ویسے نہیں چل سکتی اگر ہم اس کا جواب کر دیں تو اس لیے آپ موضوع کو لمبا نہ کریں لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں موضوع کے اندر رہ کر بات کریں اس تاریر کو پھر بار بار پڑھیں اور کتال ثبوت کی تعریف کریں کہ وہ کون سی ہے اب ذرا سنیں جی بات یہاں عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جو مسئلہ میں نے کہہ رہے ہیں ثابت کرے کتو ثبوت کتال اس پر ان کا اختلاف ہو گیا یہ کہتے ہیں کتو ثبوت اور کتو دلالت نہیں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 نبی کی حدیث بھی ہمارے خلاف ہے قرآن کی آیت کے بارے میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ کت ثبوت اور کت الدلالت ہے میں نے تو وہاں سے پڑھا ہے من جہد انہوں نے کہا تھا نہ, خنجر اٹھے نہ تلوار اٹھے. میں تو کتاب اٹھانے کے لیے تیار اور یہ اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہمارا مناظرہ انشاءاللہ اب ختم ہو جائے گا یہاں سے یہ اہل حدیث بن کے ہمارے ساتھ جائیں گے اس مسجد میں ان ہم خود وزیا کریں گے جو آپ نے بنائی ہے حدیث انشاءاللہ حدیث انشاءاللہ مدلس مدلس اچھا مدلس جناب مدلس اچھا جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو دوسرا مسئلہ پیش کیا اس میں ہے من الاحادیث لیکن ہم پھر بھی اپنے امام کا قول مانتے ہیں لکھا ہے نہ مقابلے میں ہم اپنے امام کا قول مانتے ہیں اقرار کرنے والا ہم بھی ہے ان کے مذہب کی کتاب ہے ان کے گھر سے لے کر آیا ہوں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں باطن کی ہے زبا میری اور انہیں کی محفل سنوارتا ہوں رات کی چراغ میرا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 تیسرا حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا وہ زانی کا تھا ضلع کرنے والے کا تھا قرآن کی آیت کہتی ہے حد لگے گی ہمکیوں نے کہا حد نہیں لگے گی انہوں نے کہا جو کال پیش کریں مستبی کال پیش کریں حضرت صاحب جو میں نے کال پیش کیا آپ ثابت کریں یہ مفت کال نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے بعد میں اٹھوں گا اور ثابت کروں گا جو کال میں نے پیش کیا وہ مفتیل کال ہے اس پر اتفاق ہے آپ کے علما کا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 مدینہ حرمت والا شہر ہے اور یہ آپ کی کتاب جو ہے نام اس کا ہے فتح عالم کی ف... اس سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں لا کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرمت والا شہر نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے متواتر حدیث کت ثبوت اور قطع الدلالت کی خلاف ورزی کر دی قرآن کی آیات میں نے پڑھی دوسرے مسئلے سے بھی ثابت تیسرے مسئلے میں تو قرآن کی آیت چوے مسلوں میں, میں اور ایک پڑھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ اور وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو اس کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد اور یہ فکا حنفیہ کی موت پر کتاب ہدایا جس کو کہتے ہیں کہایا تک قرآن کہ ہدایہ قرآن کی مانند ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو چوہتر آخری اس کی جلد ہے وہ کہتے ہیں بات کتنی صاف ہے لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں صدر صاحب وہ بھی ان کو ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ مذہبی کے اندر ایسی ہوتی ہے بات یہ ہے یہاں پر جو بحث ہے وہ کیا ہے کتاب دے مسائل منسوسا مسائل منسوسا سے مراد کیا ہے جہاں پر نس کتی ثبوت قطع و دلالت موجود ہو اب اس میں جو آپ نے پہلا مسئلہ مسئلہ پیش کیا ہے ہم بار بار کہہ رہی ہیں یہ جو قبلانتا شمس قبل تقربہ شمس یہ جو روایتیں آپ پیش کر رہی ہیں یہ روایتیں کیا کتی سبوت دلالت ہیں کت یو ثبوت کت ید دلالت ہونے کا حوالہ پیش کریں پہلے سے کہہ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے تو صدر صاحب کو میں کہوں گا اپنے مناظر کو پابند کرو پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس کے اندر بھی بھی وہاں پر بھی صاف ہو نصوص نہیں نس نص کیا کت ثبوت اور کت یو دلالت نس کیا ہو جو آپ نے خود لکے لفظ کے دیا ہے کت یو سبوت اور کت ید دلالت یہ لفظ آپ بتائیں دوسرے مسئلے میں بھی جب یہ آپ ترتی وار چلے پہلا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اگر نہیں ہے تو مولوی صاحب اقرار کریں کہ میں نے یہ غلط پیش کیا تھا ان کو صاف اکرار کرنا چاہیے اور صدر کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا مر کر وہ پابند کرے اس کو جب بھی کوئی مسئلہ یہ پیش کرے پہلے اس کے لیے دلیل پیش کرے کت سبوت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 وہ جی قطعی قطعی ثبوت اور دلالت اس کا حوالہ نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں بالکل ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے اور ساری دنیا آپ دیکھ رہی ہے ان شاء اللہ لزیز آپ کی جو شکست ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ یہ شکست ہوگی یہ قطعی ثبوت اس کے لیے جو میں حوالہ کہہ رہا تھا میں یہ صاف کہہ رہا تھا قانون لکھا ہوا ہوں جس طرح میں قانون بتا رہا ہوں کہ جہاں پر نس موجود ہو کتوں ثبوت یا کتوں دلالت وہاں پر ہم تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں اس طرح ہمارا صاف ایک قانون لکھا ہوا ہو کتابوں کے اندر کہ جی ہنفیوں کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر نص موجود ہو کتی ثبوت اور قطعی دلالت وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ نصوص کو بے شک چھوڑ دو جو کتی ثبوت بھی ہو اور کت دلالت بھی ہو میری طرف بھی توجہ یہ کت ثبوت بیان اور جاری قطعی رہے جی ہاں رہے جی میری طرف توجہ ہاں بیان جاری کر رہا ہوں ذرا آپ میری طرف توجہ کر نصوص کا صرف لفظ نہیں صرف نصوص کا لفظ نہیں آپ کے مناظر نے لفظ کیا لکھا ہے کتی ثبوت یعنی وہ روایت ایسی ہو کہ اس کا ثابت ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہو اور وہ متواتر سے ہوا کرتا ہے متواتر سے